وعید اور یاد کرو جب قتل تم نے قتل کیا نفسن ایک جان کو فت دا تم پھر تم اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے عامل نامی اس شخص کو جو قتل کیا گیا اس کے چچا جات بھائیوں نے دولت کی لالچ میں قتل کیا تھا اور انہوں نے لاش دوسرے قبیلے کے دروازے پر ڈال دی اور الزام لگایا کہ ان قبیلے والوں نے ہمارے چچا جات بھائی کو قتل کیا ہے ایک دوسرے پر لوگ الزام لگانے لگے اور حضرت موسا علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور موسا علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو تکتمون جو تم چھپا رہے تھے اللہ تعالی نے وہ ظاہر فرما دیا فقلنا پس ہم نے فرمایا فقل الن ہم نے فرمایا اس لاش کو ٹچ کرو بی دا گائے کے ایک حصے سے گائے کا ایک حصہ اس لاش پر ٹچ کیا گیا تو وہ لاش کھڑی ہو گئی اسے ذبح کیا گیا تھا تو گلے کے پاس سے خون کے فارے جاری ہو گئے اور اس نے کھڑے ہو کر بھرے مجمع میں کہا کہ میرے چچا جات بھائیوں نے مجھے قتل کیا ہے آخر کار انہیں بھی اقرار کرنا پڑا اور قتل کی سزا میں وہ قتل کر دیے گئے یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب گائے کے ٹکڑے میں یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی کہ جب وہ لاش سے ٹچ ہو تو وہ لاش زندہ ہو گئی اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے ان اللہ اعلیٰ کل شعین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے حضور غوث اعظم ردی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاؤں مبارک جب میت پر آپ ٹچ کرتے اور فرماتے قم بھی از اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس میں جو طاقت وہ چاہے پیدا کر دے ہمیں تو اس کی قدرت پر ایمان رکھنا ہے کداری کا اسی طرح ارشاد فرمایا یو گل لاہل اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا وہ یوری کم اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لَعَلَّكُمْ اللہ تاکہ تم عقل رکھو سمجھو اس واقعے میں تصور آخرت ہے جو رب ایک مردہ لاش کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے وہی رب اس پر بھی قادر ہے کہ تم جب مٹی میں مل جاؤ گے پھر تمہیں زندہ کرے گا اس کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے تمہیں تصور آخرت پیدا کرنا ہے اور اللہ کے خوف کو پیدا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے تم مقصد بعد حکم پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے یہ واقعہ نصیحت کے لیے ہے مگر تمہارے دل سخت ہو گئے فہی اک لا بس وہ گویا کے پتھروں کی طرح ہے تمہارے دل پتھر بن گئے کہ موت کا تصور نہیں اللہ کی بارگاہ میں اٹھنے کا تصور نہیں گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو ارے پتھروں کی طرح تو کیا اوشد و قصو بعض لوگوں کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے وہ ان مین لہجہ اور بے شک پتھروں میں سے ضرور بعض پتھر وہ ہیں یا تو فجر کہ جس سے نہریں بہ نکلتی ہیں وہ ان منہا لما یش اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں یخ رج منہ اور اس سے پانی نکلتا ہے وہ ان منہا لما یخ من خشیت اللہ اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں افسوس کا مقام ہے پتھر اللہ کا خوف رکھے پتھر عشق رسول رکھے انسان کہلانے والا اگر عشق رسول سے دور ہے خوف خدا سے دور ہے تو وہ پتھروں سے بھی گیا گزرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لہد کے متعلق فرماتے ہیں کہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ جنتی پہاڑ ہے تو پتھر حضور سے محبت کریں پتھر حضور کو پہچانے اور سلام پیش کریں اور کیا مسلمان کہلانے والا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کرے من خشیت اللہ قرآن نے فرمایا پتھر اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور گر جاتے ہیں خوف خدا سے کیسا پتھر دل انسان ہے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں اللہ مغافیل اما تامل اور تمہارے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے اے گناہ کرنے والوں اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے وہ تمہارے ہر کام کو ہر نیت کو جانتا ہے اگلی آیت میں مومنوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اے مومنوں اکثر یہودی ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی خاطر تم دین اسلام کو نہ چھوڑو انہیں خوش کرنے کی کوشش نہ کرو افت تمع نہ مینو لکم کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تم پر یقین کریں گے تمہاری خاطر ایمان لائیں گے حالانکہ ان کی حالت تو یہ ہے وہ قد کا نہ بے شک ان یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا گزرا ہے یسمع نہ کلام اللہ جو اللہ کے کلام کو سنتا ثم مفر یو ہر ریفو نہ باد اقلوح جان بوجھ کر سمجھنے کے باوجود اللہ کے کلام کو وہ چینج کر دیا کرتے جو اللہ کے کلام کو تبدیل کرنے کا جرم کرنے والا ہے کیا وہ اب اللہ کی بارگاہ میں جھک سکتا ہے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور یہ ایسے دھوکے باز ہیں وہ عیدا الق اللہ اور جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں قالو امنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وہ ایزا اور جب خلاباد الابادن اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے تنا ہوتے ہیں قالو تو وہ کہتے ہیں اتو حدی سون ہوں بیما فتح اللہ علیکم کیا تم مسلمانوں کو وہ علم بتاتے ہو جو علم اللہ نے تم پر کھولا ہے بعض یہودیوں کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ وہ تھے تو یہودی لیکن جب مسلمانوں سے تنہائی میں ملتے تو مسلمانوں کو کہتے کہ تم نے جس نبی آخر و صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما ہے یہ سچے نبی ہیں تمہیں ان کا دامن نہیں چھوڑنا تو اس طرح کی باتیں وہ کبھی کبھی اکیلے میں کہہ دیتے اور پھر یہ بھی کہہ دیتے کہ تو میں فلا مقام پر یہ بات لکھی ہے تو یہ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے لیکن جب یہ آپس میں ملتے تو جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس یہودی نے فلا مسلمان کو یہ بات کہہ دی ہے چاہے بےوقوف بنانے کے لیے کہی ہے تو اس سے کہتے کہ دیکھو تم نے انہیں بتا دیا کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے اب کل بروز قیامت یہ تمہاری پکڑ کر لیں گے اور کہیں گے مالک و مولا یہ ہمیں تو بتاتے تھے خدم کرتے تھے ان کو تو پتا تھا کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے تو کل بروز قیامت تمہاری گرفت ہو جائے گی فرمائے علی جو کم بھی آئندہ رب تم انہیں یہ باتیں بتاتے ہو تو یہ تمہارے رب کے پاس ان باتوں کے ذریعے تم سے جھگڑا کریں گے افلا تاخلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے تم ایسی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو جب انہوں نے آپس میں یہ باتیں کہیں اور یہ آپس میں جو باتیں کہی گئیں تھیں یہ تنہا تھے اور کوئی مسلمان اس کو سننے والا نہ تھا مگر رب العالمین تو سن رہا ہے وہ تو جانتا ہے یا عالمون اللہ تعالی نے آیت کو نازل فرمایا فرمایا بڑے نادان لوگ ہیں یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو نہ بتاؤ ورنہ مسلمان اللہ کے سامنے کہیں گے اے مالک و مولا انہیں پتا تھا پھر بھی ایمان نہیں لائے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو خبر دینے کی حاجت نہیں بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں تو مسلمانوں کو بتائیں یا نہ بتائیں اللہ تو جانتا ہی ہے کہ یہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتے وہ مین ہوں اور ان یہودیوں میں بعض ان پڑھ ہیں لا لمون الکتاب وہ توریت کو بالکل نہیں جانتے اللہ امانی مگر من گھڑت چند باتیں سنی ہوئی ہیں اور صرف دیکھ کر پڑھ تو لیتے ہیں بغیر سمجھے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتے وہ ان یا وہ وہ تو صرف اپنے من گھڑت خیالوں میں پڑے ہوئے ہیں تو یہودیوں میں سے بعض وہ تھے کہ جو اہل علم تھے جانتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور بعض وہ تھے کہ جو جاہل تھے انہوں نے جس سے سنا انہی باتوں کو وہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے اگر طور پڑھتے بھی تو زبانی پڑھ لیتے دیکھ کر پڑھ لیتے مگر اس کو سمجھتے نہیں تھے فرمائیے من گھڑت باتوں میں پڑے ہوئے ہیں اب ان یہودیوں کی مذمت ہے جو طوریت میں تحریف کرتے فویل الدینہ یک تبون الکتاب اب عیدیم بس ویل ہے جہنم کی وہ خوفناک وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے ان لوگوں کے لیے ویل ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں ثم يقولون من عند پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ بھی سمنن ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے بدلے وہ دنیا کی تھوڑی دولت حقیر دولت کو حاصل کر لیں فویل الحم متبت عیدیم ان کے ہاتھوں نے جو لکھا یہ لکھنے کی وجہ سے ان کے لیے بربادی ہے وہ ویل الحم مما یک اور جو انہوں نے اس لکھنے کے بدلے مال کمایا اس مال کی وجہ سے ان کے لیے خرابی اور بربادی ہے ہوتا یہ تھا کہ یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ان یہودی علماء سے کہتے کہ تم جھوٹ موٹ توریت میں یہ اضافہ کر دو یہ تبدیلی کر دو یہ آیت مٹا دو تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے تو یہ مال کی خاطر توریت کو بدل دیتے یہ مال بھی انہیں تباہ کرے گا اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا وہ قالو ایسا کیوں کرتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم کوئی تصور نہیں کر سکتا ایسا یہ اتنا بڑا جرم کیوں کرتے ہیں قرآن مجید فوقان احمید فرماتا ہے تصور آخرت ان کا بڑا کمزور ہو گیا ہے جہانم کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا ہے وہ قالو وہ کہتے ہیں لن تمسن ایام ماد ہم جہنم کی آگ میں ہرگز نہیں جائیں گے جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں مگر ایام معدودہ گنتی کے چند دن او تو ہم جائیں گے نہیں اگر گئے بھی تو سات دن یا دس دن یا چالیس دن ہمارے آبا و اجداد نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی اتنے ہی دن ہم جائیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے اور دیکھو بد سب کو اتنے مدت تو جہنم میں جلنا ہے جب تصور آخرت ختم ہو جائے اور بندہ یہ سمجھ لے میں کچھ بھی کروں میں جنتی ہوں تو پھر وہ ہر گناہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جیسے عیسائی لوگ ہیں کہ ان کا آج بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ نبینا والسلام نے سولی پر چڑھ کر اللہ میں ظالب سولی پہ چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اب تو ہم چاہے کچھ بھی کریں ڈائریکٹ جنتی ہیں حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی سلاۃ والسلام آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے اور یہی صحیح عقیدہ ہے مسلمانوں میں بھی آج تصور آخرت مدہم ہو گیا چور سے ملاقات کریں تو وہ بھی یہی کہے گا اللہ کا الرحیم ہے ڈاکو کو سمجھائیں تو وہ بھی کہے گا کہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں وہ بخشنے والا مہربان ہے لیکن جہنم اسی نے بنائی ہے جہنم میں وہ اپنے بندوں کو ڈالے گا گناگار لوگ جہنم میں جائیں گے یہ قرآن نے بیان کیا اسی کا کلام ہے جو یہ بیان کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں اس کے قہر و غذب سے بھی ڈریں قل اے محبوب آپ فرمائیے آدن کیا تم سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو تمہیں جنت ہی ملے گی فلنگ یو خلیف اللہ ہو ہو اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں اللہ جب وعدہ فرمائے تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور ایسی بات تو ہے نہیں کہ انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہو ام تقلون عل اللہ مالا یا تم اللہ پر وہ جھوٹی بات باندھتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو اور حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اب شریعت کا قاعدہ مقرر کیا جا رہا ہے ہر کوئی جنتی ہے یہ بات نہیں ہے بلا ہاں کیوں نہیں من کا سب صحیح اتن جس نے برائی کی وہ آحا کو ختو اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا اور اس برائی کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو گیا فولا اکاس بنناد بس یہی لوگ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون خالی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ لوین اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل السوالحا صرف ایمان کا ذکر نہیں ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کیے الا اکا صحاب الجنہ. یہی لوگ جنتی ہیں ہم فیہا ہاں خالی دور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں دونوں راستے سامنے ہیں جنت کی راہ پر چلنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں جنت کی راہ پر چلنے کی توفیق قطع